بشر العمور محدو کل محدم بتا لنار زکم اماد عادی شانہ بھی عقیدے کے درس ہوگا اور جیسا کہ پچھلے درس میں جنت اور جہنم کے متعلق اہم معلومات بتائے گئے اور کچھ باتیں ہوئی تھی بتایا گیا کہ جنت کی تعریف کی گئی بتایا گیا کہ جنت یہ مومنوں کے ایک جگہ ہے اللہ سبحانہ مومنوں کے لیے تیار رکھا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں اور جہنم کافروں کے لیے شر کرنے والوں کے لیے اللہ سبحان جہنم رکھا ہے اور جہنم اور جنت کے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھی بتایا گیا کہ جنت اور جہنم فی الحال موجود ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شروع ہی سے اللہ نے پیدا کی ہے اور یہ قیامت تک رہیں گے اور اس کے بعد لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور جو لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں یا جہنم میں وہ مخلد ہوتے ہیں اس سے کبھی نکلیں گے نہیں جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں بھی کی گئی ہیں اور آج کے درس میں بھی انشاءاللہ اللہ جنت اور جہنم کی بھی بات ہوگی لیکن آج کے درس میں انشاءاللہ جنت اور جہنم کی کچھ صفات ذکر کیا جائے گا کہ جہنم اور جنت کی صفات کیا ہے اس, اس کے اسما کیا ہے کہاں موجود ہے اور اس کی شان کیا ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ذکر کریں گے اس درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ مسائل لیں گے اور باقی مسائل انشاءاللہ اگلے دو درس میں بھی ذکر کیا جائے گا سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم جنت اور جہنم کے نام کیا ہے قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی دیکھا جائے تو جنت اور جہنم کے متعدد نام دیا گیا ہے متعدد اوصاف دیا گیا ہے الگ الگ نام ہے اور الگ الگ اوصاف ہے اللہ سبحانہ و جنت کے کچھ خاص عصما کچھ اچھے اچھے نام اور کچھ اچھے اچھے صفت اللہ قرآن میں ذکر کی ہے حت نمکار کچھ ذکر کریں گے اور اسی طرح جہنم کو برے اوصاف اللہ نے دی ہے اور برے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کو دی ہے جنت کے اسماع میں سے جیسا کہ قرآن میں دار السلام ہے دار السلام یعنی اللہ فرماتے واللہ یدعو الہ دار السلام سلامتی والا گھر کیونکہ اس میں سلام اور امن و امان ہے اسی طرح جنت کو دار المتقین قرآن میں کہا گیا ہے دار یعنی متقی لوگوں کو گھر متقین لوگوں کا گھر متقین جو اللہ سبحانہ وتعالی سے خوف رکھتے ہیں یہ لوگ کا یہ گھر ہوگا اور انوں کا ٹھکانہ ہوگا جنت کے بارے میں بھی کہا گیا مقام امین ان المتقین فی مقام امین بے شک متقین متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے جنت کے بھی نام جنات النعیم بھی کہا گیا ہے جنات النعیم یعنی نعمت و... نعمتوں نعمت, و... نعمت والے گھر ہے نعمت والے ٹھکانہ ہے جنت لوگ وہاں جا کے ہر قسم کی نعمت پائیں گے جنت کو جنات عدن بھی کہا گیا ہے جنات عدن اللہ برمات و جنات کے نام سے قرآن کو بہت ہی ذکر کیا گیا ہے عدن کے مطلب سدا بہار جنتیں یعنی ہمیشہ و دائم جنت جو اس کی نعمت کبھی سڑتی نہیں ہے نہ ختم ہوتی ہے اور اسی طرح جنت کو دار القرار بھی کہا گیا ہے اللہ فرماتے برمات و دار القرار یعنی مومنوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ قرار کی جگہ آخرت ہے یعنی قرار اور سکون اور راحت کے گھر یہ جنت ہے یہ جنت کے کچھ اوساف اور کچھ القاب قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اور حدیثوں میں اور جہنم کو بھی اللہ سبحان تعالی اس طرح اوساف بھی دیے ہیں جہنم کے بارے میں جیسا کہ آتا ہے جہین اس کا ایک نام ہے کچھ علماء کہتے ہیں جن ایک جن جہنم میں ایک درجہ ہے لیکن اس میں کوئی دلیل نہیں ہے تو اللہ قرآن نے جن... نار جہنم کو جہنم کہا ہے اور جہنم ایک صفت ہے جیسا کہ اللہ پربَۃ اللہ نار جہنما عليه علیموتو اسی طرح جہین کہا گیا ہے تو انجیما اور اسی طرح جہنم کو ختمہ کہا گیا ہے اور ختمہ کے مطلب یعنی اس میں چکنہ یعنی چکنا چور انسان بالکل ختمہ تقتیم سے ہے تحتیم کے مطلب یعنی انسان جب چور چور ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اس کا بدن اور وہ ختم ہو جائے گا تو یہی جہنم کی صفت ہے اسی طرح نہاویہ بھی کہا گیا ہے <وِيه> مطلب یعنی گہری کھائی گہری، گہری اور اس کے بہت ہی ہو گی. یعنی لوگ جیسا کہ ابھی انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اس کے کھائے کتنا ہوتی ہیں اور کتنا حدیث میں ذکر کیا گیا ان ابھی ذکر کریں گے سقر بھی ہے قرآن, قرآن میں بھی جہنم کو سقر بھی کہا گیا ہے سقر۔ سخت سقر یعنی سخت جھلسا دینے والی جہنم ابھی یعنی سان اس میں جلے گا اور اس میں بالکل ختم ہو جائے گا اور جہنم کو لبا بھی کہا گیا ہے کلہ لوا اور سعیر بھی کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے برے برا اوسعت اللہ سبحانہ و جہنم کو دی ہے تو آپ دیکھیے خود ہی میچنگ کرو خود ہی مقام نہ کرو کہ جنت کے کتنا اچھا القاب ہے اور جہنم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی برے القاب سے ذکر کی ہے اگر کوئی عقل مند انسان صرف نام سن کے ڈر جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ نام اس لیے لیے تاکہ مسلمان جب بھی قرآن پڑھے اور جنت کے اچھے اوساف انسان سنے تو اس کے دلچسپی اس کے دل لگے اور انسان اس کے لیے دوڑے اور جہنم کے برے عصاب اور ارقاب دیا گیا تاکہ انسان سنتے ہی انفرت کرے اور اس سے ڈر جائے دوسرے مسئلہ یہ ہے جو پچھلے درس میں ذکر کیا گیا لیکن تاکید کے طور پر ذکر کرتے ہیں جنت اور جہنم کی جگہ کہاں ہے بتایا گیا کہ پچھلے درس میں کہ جنت کے بارے میں زیادہ تر صحیح یہ ہے کہ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ سبحانہ ہو تعالی کے عرش کے نیچے ہے اللہ کے رسول وسلم خود ہی فرماتے ہیں اذا الطم اللہ جب اللہ سے دعا کرو جنت کے طلب کرو الفردوس فردو سے اعلا کے طلب کرو پھر اللہ کے رسول خود ہی فرماتے کہاں ہے فن ہاں وہ ست یہ جن جنت کے درمیانی حصہ میں ہے اور سب سے اعلی حصہ ہے اور اللہ رسول رسول الرمات و عرش الرحمان اور اس کے اوپر اللہ رحمان کے عرش ہے اور معروف ہے کہ اللہ کے رحمان کے عرش کہاں ہے رحمان کے عرش آسمان سات آسمان کے اوپر ہے اللہ سبحانہ ہو تعالی کے عرش سات آسمان کے اوپر ہے اور اس کے آسمان اور عرش کے درمیان جنت ہوں گے یہ تو اکثر تقریباً علماء میں شب اتفاق کہیں گے لیکن جہنم کے بارے میں اختلاف ہے جہنم کے بارے میں بتا کہ کیا عبد ابن سلام عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ مسعود سے کچھ روایات ثابت ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جہنم یہ زمین کے ساتویں حصے پہ ہے جہنم بھی دنیا کے ساتویں حصے پہ ہے اور دنیا جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں زمین سات زمینیں ہیں قرآن میں ثابت ہے یہ کس طرح ہے یہ اللہ سبحانہ و کو پتا ہے کچھ علماء کہتے ساتویں حصہ یہی طبقات ہے ہم لوگ پہلے حصے میں رہتے ہیں اور جتنا اندر جائیں گے اتنا ہی یعنی ساتویں حصہ تک پہنچ جائے گا اور سب سے گرم حصہ بیچ والے حصہ ہے جو آخری حصہ ہے ساتواں حصہ ہے اور اس میں لوگ اس میں عذاب پائیں گے اور کچھ علماء کہتے ہیں یہی ساتویں جہنم ساتواں حصہ وہی ہے لیکن یہ کوئی سات یعنی کوئی خاص کوئی صحیح صنعت پہ یہ روایات اتنا وصنت کے ساتھ نہیں ہے اور جیسا کہ بتایا گیا کہ علماء میں اس میں بہت سے لوگ توقف کرتے ہیں یعنی اس میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جہنم کہاں ہے اور یہ زیادہ قریب ہے کہ اس میں توقف کرے لیکن جنت کہاں ہے سات و آسمان کے اوپر ہے اور اللہ سلحان تعالی اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آئیے دیکھتے جنت کی شان کیا ہے جنت کے عظمت اور جنت کی شان جنت کے شان بہت ہی عظیم ہے اور اسی طرح جہنم کی شان بھی عظیم ہے لیکن دونوں کے عظمت میں فرق ہے دونوں کے یعنی دونوں کے حقیقت میں فرق ہے جنت الگ چیز ہے اور جہنت جہنم بالکل الگ چیز ہے دونوں عظیم ہے یہ مومنوں کے لیے ہیں اور یہ کافروں کے لیے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حدیثوں میں جنت کی بہت ہی یعنی کچھ اللہ کے رسول کچھ اس کی وسعت اور اس کے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یعنی حقیقت اور کچھ اللہ اس کی شان اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے اور خاص کر یہ حضرت ابو ابو سعید خدری کے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھے تھے اور یہ کہنے لگے جنت کے بارے میں بات ہوئی تو کہنے لگے ما لا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں جنت میں ہیں جنہیں کسی کی آنکھ نے دیکھا نہیں یعنی کسی کی آنکھ بھی اس پر نے پڑی ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آنکھ مطلب یہاں مخلوقات میں حتیٰ کے بتایا گیا پچھلے درس میں کہ کسی حتیہ کہ فرشتے بھی جنت کو نہیں دیکھ پائے حقیقت کے طور پر کوئی نہیں دیکھ پائے حتیہ کی جبریل علی السلاطلام مکمل انداز سے جنت کو نہیں دیکھ پائے یہی صحیح ہے اور اللہ کے رسول حسن فرماتے ہیں ولا اد انسمیات اور نہ کسی کے کام ان کی تعریف سنی ہے اس لیے قرآن مجید میں حدیث میں جتنا تعریف کیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے تو اس لیے کوئی کسی اس کی حقیقت نہیں سنی ہے اور نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں آیا ہے یعنی جتنا بھی تصور کرو جنت کے بارے میں وہ غلط نہیں کہیں گے لیکن کہیں گے بالکل ناقص اور کچھ بھی نہیں ہے یعنی کتنا بھی آپ اچھائی تصور کرو آپ اسی حساب سے تصور کرو گے جو آپ دیکھتے ہو اسی لیے اس زمانے میں شاندار محلات جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اسی حساب سے تصور کریں گے اور جو پچھلے زمانے میں رہتے تھے ان لوگ کے حساب سے محلات الگ بنتے تھے گھروں الگ گھر الگ بنتا تھا اس لیے اسی حساب سے وہ لوگ تصور کرتے ہیں لیکن نہ ان کے تصورات صحیح نہ ہم لوگ کے تصورات صحیح ہیں بلکہ اللہ سبحان و تعالیٰ میں رکھی ہے وہ کسی بھی انسان اس کے تصور نہیں کر سکتا ہے یہ جنت کے بارے میں لیکن یہ بھی جہنم کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو بتائی ہے یہ جہنم یہ جنت کے بارے میں لیکن یہی صفت جہنم کے بارے میں بھی ہے کہ جہنم میں ایسی چیزیں ہیں جو کسی کے آنکھ بھی ابھی تک نہیں دیکھی اور کسی بھی انسان اس کے حقیقت کے بارے میں نہیں سنا ہے اور جہنم کے بارے میں جتنا بھی خیالات کرو وہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگا تو یہ اصل وص جنت کے لیے ہے لیکن جہنم کے بھی یہی صفت ہے کہ کتنا بھی انسان تصور کرے کتنا بھی سوچے اس سے بڑھ کر اور اس سے خراب سمجھو وہ جہنم ہے تو اسی لیے انسان یہ یہ حدیث اللہ کے رسول کیوں بتاتے ہیں تاکہ انسان اس سے ڈرے تاکہ انسان آخرت کی تیاری کرے اور قرآن کی آیت اللہ فرماتیات الدن یا پھر آخرت اللہ کلیل کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے کچھ بھی نہیں ہے چاہے وہ اچھائی میں یا برائی میں وہ بہت ہی کم ہے دنیا میں کتنا بھی انسان مظلوم ہوتا ہے کتنا بھی برائی کرتا ہے کتنا بھی انسان پریشانی اٹھاتا ہے وہ آخرت کے پریشانی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور جی کتنا بھی انسان نعمت پاتا ہے وہ آخرت کی نعمت کے سامنے کچھ نہیں ہے اس کے تصور کرنے کے لیے یہ حدیث سنو اللہ کے رسول حضرت عناس بن مالک فرماتے ہیں یوتا دنیا اللہ کے رسول فرماتے قیامت کے روز دیکھو جنت اور جہنم کی کس طرح حالت ہوگی اس تصور کرو خدا خاصا اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ کے ساتھ یہ برے طریقے سے ہم لوگ کو جہنم میں داخل کیا جائے تو اس لیے انسان پہلے سوچے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا ایسے انسان کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا یعنی وہ جہنمی ہوگا یا تو یہ ارد محشر پہ ہیں یا تو یہ جہنم داخل کرنے لوگوں کو داخل کرنے سے پہلے اور ہو سکتا ہے یہ ارد محشر میں اللہ اللہ کے رسول ہی بتاتے ہیں جس کے جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے تو اللہ امتحان کے طور پر کیا کریں گے دنیا میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس بندے کے بارے میں جس کو لایا جائے گا یہ کافر دنیا میں اس نے بڑی عیش عشرت کی ہوگی بہت ہی آرام اور سکون کی زندگی پائے کبھی زندگی میں تکلیف نہیں اٹھائے اللہ کے رسول فرماتے اسے دو زخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا غوطہ دیکھے کہ نہیں غوطہ جیسا کہ پانی میں آپ لوگ جب بسکٹ کھاتے ہو پانی میں یا چائے میں لگا کے وہ بھی غوطہ نہیں کیونکہ اس کو ہم لوگ دور تک یعنی دیر تک رکھتے ہیں غوطہ کے مطلب یعنی ایک سیکنڈ کے لیے ڈال کے نکال دو عموماً اکثر چیزیں نہیں بھیگیں گے جلدی آپ کوئی کاغذ ڈال دو جلدی پانی نہیں پکڑے گئے کپڑا ہو سکتا کچھ پکڑ لے تو اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ جہنمی کو جو انسان یہ انسان جو دنیا میں بہت ہی عیش و آرام میں رہتا تھا اس کو اللہ کے رسول فرماتے جو زخم جہنم میں ایک ہوتا دیا جائے گا پھر نکالنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا دنیا میں تم نے کوئی ایش و عشرت دیکھی ہے بہت ہی اچھا اچھی زندگی گزار کے گئے اب اس کو ایک سکنڈ, کے لیے ایک سکنڈ سے بھی کب اس کو داخل کرنے کے بعد پوچھا گا ہے پوچھا دیا گا کہ تو دنیا میں کوئی آرام یا کوئی سکون کی زندگی آپ کو ملی ہے تو کیا کہے گا کبھی دنیا میں تمہارا یہ پوچھا گا کبھی دنیا میں تمہارا ناز و نعم سے واسطہ پڑا وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم دیکھئے قسم بھی کھائے گا تیری قسم کبھی نہیں یعنی اللہ میں کبھی دنیا میں سکون نہیں پائے یہ سمجھے گا کیونکہ ساری نعمتیں بھول جاتا ہے صرف ایک غوطہ لگانے سے پھر اللہ کے رسول پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی بسفی ہوگی اسے جنت میں جنت میں جہنمی نے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا ابن آدم کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رب زخم سے کبھی تمہارا واسطہ پڑا وہ کہے گا اے میرا رب تیری قسم کبھی نہیں مجھے تو نہ کبھی رنگم سے واسطہ پڑا نہ کبھی کوئی دکھ یا تکلیف دیکھی یہ مسلم کے رواج ہے یاری یعنی ساری مصیبتیں وہ صرف جنت میں ایک سکن ڈالنے کے بعد بھول جائے گا تو یہ سوچو کتنا دنیا اور جنت اور جہنم کی کس طرح کتنا شان ہے جنت کے بڑے شان ہے اور جہنم کے بھی اللہ سبحان وہ اس کو بہت ہی ہولناک اور خطرناک جگہ بنائی ہے تو یہ جنت اور جہنم کے یہ اللہ کی رسوئی کیوں بتاتے تاکہ ہم لوگ جنت یعنی دو جنت کے دوڑے اور جہنم سے ہم لوگ دور رہیں اور اسی طرح جنت کی یہ ہے کہ انسان جنت جانے کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی اور جہنم میں بھی جانے کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی جیسا کہ پچھلے درس میں حدیث پڑی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت و جہنم کے درمیان ایک ڈمبا آیا جائے گا اور سب سے کہا جائے گا کس کو پہچانتے ہو سارے لوگ کہیں گے ہاں ہم لوگ اس کو پہچانتے یہ موت ہے تو اللہ کا رسول فرماتے کہ اس کو ذبح کیا جاتا ہے پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ اے جنتی لوگ اب جنت میں ہمیشہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی اور اے جہنمی لوگ اب تم لوگ جہنم میں رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی تو موت نہیں آئے گی تو ایسان جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور جہنم جو جاتا ہے وہ بھی رہے گا اللہ کی چند افراد جیسا کہ اشاء ذکر کریں گے جو لوگ جہنم میں شروع میں جائیں گے پھر ان لوگ کو اللہ سبحانہ و جنت میں لے جائیں گے اسی طرح جہنم کی ہولنا کی دیکھنے یعنی جاننے کے لیے یہ حدیث سنو اللہ کے رسول جیسا کہ وہ پچھلے ہدرس میں ذکر کیا گیا ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر تم لوگ وہی چیز دیکھتے جو میں نے دیکھا ہے تو تم لوگ کم اور روتے زیادہ کیا ہے لوگوں کو پوچھے اللہ رسول نے کیا دیکھا کہنے لگے میں نے جہنم کو دیکھا ہے تو اللہ کے رسول جہنم کو دیکھا ہے اللہ سبحان و تعالی کے معجزان کو دکھایا گیا ہے تو اللہ کا رسول وہ دیکھ کر اس لیے اللہ کا رسول دنیا میں زیادہ دنیا سے لالچ نہیں کرتے تھے دنیا سے زیادہ اللہ کے رسول دور رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ پاتے تھے فوراً سبقہ کرتے تھے کیونکہ ایک منظر اللہ کے رسول نے دیکھ لی ہے اسی لیے اسی لیے اللہ کے رسول کے دل ہمیشہ مضبوط رہتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیکی میں مصروف رہتے تھے اسی طرح ایک حدیث میں اتا ہے اللہ کے رسول جہنم کے بارے فرماتے ہیں نارکم ہادی ابو ہریرہ کی حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نارکم هذه التي يوقد يوقد ابن ادم جزء ب70 جزءا من حر جہنم اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ آگ جو تم لوگ ابن ادم جو دنیا میں چلاتا اس کے کیا ہے یہ آگ کے جہنم جو یوم قیامت آخرت میں ہوگی یہ جہنم کے سترہواں ستر حصہ ہے ستر یعنی ستر ستر, ستر کو کہتے ہیں تو ستر ہوا حصہ ہے سترہ ایک ساتھ نہیں دس سات بلکہ ستر یہ جو تقریباً کیا کہتے ساٹھ کے بعد جو ستر آتا ہے وہی ہے تو اللہ کے رسول اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول ان کا پاب کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ جو جہن دنیا میں جو آگ ہے یہ تو کافی ہے جلانے کے لیے یعنی برباد اور ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے کہ نہیں ایک بندہ اگر ابھی جل جائے تو کتنا پریشان رہتا ہے ایک اگر انگلی کسی کا جل جائے تو کتنا دن تک پریشان رہتا ہے تو کہا گیا اللہ کے رسول تو کافی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں آ رہی ہاں کلو حامصہ اللہ کے رسول فرماتے بلکہ عزاب جہنم جو آمد کے دن ہوگی یہ دنیا سے اس کو بار ڈبل کیا گیا ہے انہتر نائن بار ڈبل کیا گیا ہے اور ہر ایک حصہ دنیا کے آگ کے حصے کے برابر ہے تو آپ سوچو کہ انسان ایک بار اگر جل جاتا ہے تو اس کے حالت کیا ہو جاتی ہے اور قیامت کی ستر بار یعنی اس سے ڈبل آگ میں جلے گا تو اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے اسے اللہ پرماتو <سؤال> کو امف... <نارا> تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن کون ہوگا پتھر اور انسان ہوگا اس لیے انسان کو یہ جہنم کی یہ تقریباً شان ہے اور یہ جہنم کی ہونا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ جنت اور جہنم کی چوڑائی کتنا ہے جہنم اور جنت کی چوڑائی تو بہت زیادہ ہے لیکن اللہ کے رسول کچھ حدیثوں میں تقریب کے لیے یعنی سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول کچھ اشارہ کیے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جنت کی چوڑائی اللہ کے رسول سسن فرماتے ہیں قرآن کے آیت ہے ارد ہیں اس کی چوڑائی کتنا ہے آسمان و زمین کے یعنی زمین کے درمیان جو دوری ہے یہ صرف جنت کی چوڑائی ہے عموماً چوڑائی زیادہ ہوتی ہے کہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے لمبائی زیادہ ہوتی ہے اللہ کے رسول نہ ہاں فرماتے کہ چوڑائی صرف تقریباً یہ آسمان و زمین کے مابین ہے یہی اللہ کے رسول اللہ قرآن کے آیت ہے اللہ فرماتی وساری مغفرت ربی کم کہ تم لوگ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف اردو جس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کی وساج جیسی ہے یہ جنت کس کے لیے ہے متقین کے لیے یہ اس کی چوڑائی ہے لمبائی کتنا ہے حدیث میں آپ لوگ خود حساب جوڑو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں سو درجے ہیں جنت میں کتنا درجے ہیں سو درجات ہیں ہر درجے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے سو درجات ہے ہر درجات کے درمیان کتنا ہے آسمان و زمین کا فاصلہ ہے دوسری روایت ترمیزی میں ہے اور حدیث یہ بھی, بھی صحیح ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں سو درجات ہے ہر دو درجے کے درمیان سو سال کے مسافت ہے آسمان و زمین کے چوڑائی یعنی سو سال کے مسافت ہے اسی لیے اس کی چوڑائی سو سال کی مسافت یعنی اگر کوئی انسان سوار ہو کے یا پیدل چلتا ہے جو سو سال میں چلتا ہے یہ چوڑائی ہے اور لمبائی کتنا ہے کوئی حساب جوڑا کہ نہیں اللہ کے رسول بندے سو درجات ہے ہر دو درجے کے درمیان سو سال کے مسافت ہے تو کتنا ہوا دس ہزار سال تقریباً یہ دس ہزار سال کے مسافت یہ صرف لمبائی ہے یہ ہم کے حساب سے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کرے. کیونکہ یہ جو سو سال کے مساوت سال ہم لوگ کے اعتبار سے کہ اللہ کے اعتبار سے اگر دنیا کے اعتبار سے تو سال تین سو پچاس دن ہوتے پچپن دن عربی کے حساب سے اور اللہ کے پاس ایک دن ہم لوگ کے کتنا ایک ہزار سال کے برابر ہے تو یہ اللہ کے حساب ہے کہ دنیا کے حساب ہی نہیں جانتے ہیں لیکن یہ آپ جان لو کہ اس کی لمبائی چوڑائی بہت ہی عظیم ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالا خود ہی فرماتے ہیں اور جنت کی چوڑائی اتنا جان لو کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتی لوگوں میں سے جب جنت میں بہت سارے جگہ خالی رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں کچھ لوگوں کو پیدا کریں گے یہ جنت کی یہ چوڑائے اور لمبائی ہے اب دیکھتے کہ جہنم کے بارے میں جہنم بہت ہی عظیم ہے اور اس کے عظمت اور اس کے بھاری اور سمجھنے کے لیے یہ حدیث سنو اللہ کے رسول فرماتے ہیں. ابن مسعود کے حدیث ہے یہ جہنم قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور اس کے میں کتنا ہے اس کے ستر ہزار لگام ہوگا لگام جیسا کہ اونٹ کے ہوتا ہے یا گھوڑے کو ہوتا ہے جو پکڑ کے اس کو کھینچتے ہیں پکڑ آگے بڑھاتے ہیں تو یہ جہنم کے ستر ہزار لگام ہے ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے یہ مسلم کی حدیث صحیح ہے تو یہ جہنم کو لایا جائے گا اور یہ بہت ہی بھاری بہت ہی وزلی اور بہت ہی, اور بہت ہی بڑے بڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گہرائی کے بارے میں یہ فرماتے ایک بار حضرت ابو کے حدیث ہے کن نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ مدینے میں بیٹھے تھے مسجد میں مسجد میں تو کیا ہے اس زم آ یعنی ہم لوگ ایک وجبہ یعنی ایک آواز بھیا بہت ہی تیز آواز سنے اور یہ وجب اس کو کہتی ہے نہیں دھماکے کے آواز جیسے کہ آج کل اگر کوئی سنتا ہے کس طرح یہ دھماکے کی آواز ہم لوگ نے سنا تو اللہ کے رسول فوراً ہم لوگ سے پوچھنے لگے تم لوگ جانتے ہو یہ کیا ہے ہم لوگ یہ کہا صحاب کرام جواب دی کہ اللہ واللہ اللہ اللہ ہوا رسول اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا فرمائے ابھی پنار مند سبین خریف عظیم پتھر ہے جو ستر سال پہلے اس کو جہنم میں پھینکا گیا ہے اور آج کے دن جا کے اس کی گہرائی تک اور آخری حصے تک پہنچا ہے تو سوچو کہ اس کی گہرائی جہنم کے گہرائی کتنا اگر کوئی چیز اگر پتھر پھینکا جائے وزنی چیز تو اس کو گرنے میں ستر, ستر سال لگتا ہے گرنے میں تو یہ اللہ کے رسول کے حدیث اور حدیث صحیح ہے یہ اللہ کے رسول سر فرماتی مسلم کی روایت ہے کہ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی کتنا گہرائی ہے جس طرح آسمان و زمین کے کتنا چوڑائی لمبائی ہے اسی طرح جہنم بھی بہت ہی لمبا اور بہت ہی چوڑا ہوگا اور جنت میں بھی کافی جگہ ہے بتا گیا کہ جنت اتنا جگہ اس میں اتنا جگہ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو انہی میں سے جنتی لوگوں میں سے یا جنت میں اللہ کچھ لوگوں کو پیدا کریں گے اور اسی طرح جہنم کے حال ہے جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ پوچھیں گے جہنم سے حل تلا قرآن کے ہے کیا بھر گئے یعنی جہنم کے ابھی جگہ باقی ہے تو جہنم کیا کہیں گے حلمی مزید حلمی مزید یعنی کیا اور ہے اور اس کے کئی تفسیر ہے ایک تفصیل ہے حلمی مزید یعنی اے اللہ یعنی بل ہو گئے کیا اور جگہ اور کافر لوگ جہنم میں جانے لاکھ ہے یہ اس کے معنی دوسرے تفصیل کہا گیا کہ حلمی مزید کے اے اللہ ابھی جگہ بہت ہی خالی ہے اور لے کر آؤ اور یہ زیادہ قریب ہے جیسا کہ مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول حضرت انس فرماتے ہیں جب جہنم پیاسی رہے گی اس کو بار بار آگ بلائے یعنی اللہ سے طلب کرے گی اور لوگوں کو جہنم میں داخل کر دو تو اللہ کیا کریں گے جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہو اپنے مبارک قدم رکھیں گے قدم جانتے ہیں قدم کی صفت اللہ کی بھی ہے لیکن اللہ کے قدم اور ہم کے قدم میں بہت ہی فرق ہے قدم جانتے ہیں اس کا مانا کیا ہے تو اللہ اپنے مبارک قدم رکھیں گے اور جہنم کو خوب دبائیں گے یہاں تک بالکل سمٹ جائیں گے اور جہنم چلانے لگے گی یعنی قط, قط و عزت قسم کھائے گے کہ اللہ تری عزت کی قسم اب ہو گئے یعنی بالکل خلاص خاموش ہو گے اور اس کے بعد کچھ مطالبہ نہیں کرے گی تو یہ جہنم کی گہرائی ہے کہ جتنا اللہ سبحانہ ہو جہنمی لوگ کو ڈالیں گے پھر بھی جگہ باقی ہے جب اللہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے اس کے بعد یہ اپنے جگہ پہ وہ خاموش ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ مطالبہ نہیں کریں گے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ جنت کے ابواب کتنا ہے اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں جنت میں کتنا دروازے ہیں آٹھ دروازے ہیں یہ تو معروف ہے قرآن میں تو ذکر نہیں کیا گیا لیکن حدیثوں میں ایک حدیث میں نہیں بلکہ کئی حدیث میں ثابت ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے تو ابواب جنت میں آٹھ دروازے ہیں فی ہاں باب اس میں ایک دروازے کے نام ریان ہے روزے دار ہی داخل ہوتے ہیں یہ بخاری کی ہے اور یہ جہنمی کتنا دروازے ہیں سات دروازے ہیں اور کیا دلیل ہے قرآن کیا ابواب لک البا بن من جز ام مقصوم کی جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازہ یعنی اس کے ایک حصہ مقصوم مقسم کیا گیا اس کو تعین کیا گیا ہے اس کے مطلب کچھ علماء ذکر کرتے ہیں کہ جہنم سات درجات ہیں اور ہر درجہ ہر درجے پہ ایک دروازہ جیسا کہ شعلہ بھی ذکر کریں گے آٹھ جنت کے آج دروازے ہیں ہر جب دروازے پہ کون ہوتا ہے فرشتے ہوتے ہیں وہی لوگ کھولیں گے اور وہی لوگ بند کرتے ہیں اور جہنم میں بھی کچھ دروازے فرشتے ہوتے ہیں جو خازن ہوتے کھولتے اور بردمت کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جنت کے بارے میں ابو خزانت سلام العلیکم کہ جب جنت کو جنت کے دروازے فرشتے رہیں گے اور دروازے کھول دیں گے تو جنتی لوگوں کو استقبال کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم کہیں گے اور جہنمی لوگوں کے لیے گے اور کیا کہیں گے فتحت ابو ابال خزر تو فوراً پوچھیں گے یعنی فرشتے بھی گستے رہیں گے اور فوراً سوال کریں گے ان لوگ سے کہ تم لوگ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے کیوں تم لوگ جہنم کی مستحق بنے تم لوگ کو ایمان لانا چاہیے یعنی ان لوگ کو پھٹکاریں گے پھر ان لوگ اس کے بعد ان لوگ کو جہنم میں داخل کریں گے جنت کے جو آٹھ دروازے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے دروازہ جنت کی جو دروازہ ہے کھلے کے کے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتی بابل جن قیامت کے روز میں یعنی جنت کے دروازے پر آؤں گا اور کیا ہے اور دروازہ کھلواؤں گا یعنی کھٹکھٹائیں گے یا کھلوائیں گے جنت کے خازن پوچھے گا یعنی جو دروازے کے پیچھے رہے گئے یا قریب پوچھے گا تم کون ہو کہنے لگیں گے اللہ کے رسول جواب دیں گے میں محمد ہوں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے خازم کہے گا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولو تو یہ ترتیب نظام ہے فرشتوں کے جو اللہ کو پہلے بتا دی کہ محمد صاحب سلم آئیں گے تو ان کے لیے دروازہ کھولو کہ اس کے اللہ کے رسول اسلم کے لیے کھولا جائے گا پھر اللہ کے رسول وسلم کے بعد سارے لوگ جائیں گے انبیاء جائیں گے اور امتوں میں سب سے پہلے یہ امت اللہ کے رسول کے امت والے یہی لوگ جنت میں اس دروازوں سے داخل ہوں گے اللہ کے رسول فرمات قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹاؤں خٹ گا اور تو اس کے رواج میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہم لوگ اس امت کے سب سے آخری لوگ آئے یعنی دنیا میں اور سب سے پہلے آگے رہیں گے یعنی قیامت کے دن جنت میں یہ جو جنت, جنت کے جو دروازے ہیں یہ کس طرح ہے اللہ کے رسول ساسن یہ فرماتے یہ حدیث سنو حضرت ابو حرا کے حدیث ہے اللہ کے رسول سسل فرماتے ہیں کہ جنت میں یعنی جب لوگ جو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ سب کے نام لے کر بلوائیں گے اللہ سے حکم دیں گے فرشتے لیں گے تو کیا ہے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ ہے بہتر سلا تمہارے یعنی تمہارے اتفاق تمہارے انفاق کے اللہ کے راستے میں جو اہل صلات سے ہوگا اسے باب ال سے پکارا جائے گا یعنی جو نمازی ہوتا ہے زیادہ نماز پڑھتا ہے مطلب نہیں کہ صرف فرض بلکہ فرض کے ساتھ نفلی نماز کے اہتمام کرتا ہے سنتوں کے اہتمام کرتا ہے خوشو خوش خصو کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے باب سلاد سے پکارا جائے گا یعنی نماز کے دروازے سے تو ایک دروازے کے نام کیا ہے باب الصلاح اور اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا وہ بابل جہاد سے پکارا جائے گا جو جہاد کرتا ہے فی سبی اللہ صحیح طریقے سے غلط طریقے سے نہیں فی سبیلّہ کرتا ہے اس کو باب ال سے پکارا جائے گا اور جو اہل صدقہ سے ہوگا یعنی صدقہ خیرات بانٹتا ہے وہ باب الصدہ سے پکارا جائے گا اور جو اہل سیام سے ہوگا وہ باب ریان سے پکارا جائے گی یہاں چار دروازے کے نام ذکر کیا گیا باقی چار کس اعمال کے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کو پتا ہے اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی ایسے شخص کو تو کوئی خسارا نہیں ہوگا یعنی اگر کوئی بندہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوتا تو تو کبھی گھاٹے میں نہیں ہوگا لیکن کیا پوچھنا چاہتے ہیں لیکن جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا اور کوئی ایسا شخص بھی ہے جو سب دروازوں سے بلایا جائے گا یعنی آٹھوں دروازے سے ان کو بلایا جائے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوں گے ار یعنی حضرت ابو بکر کی یہ گواہی کہ اللہ کے رسول صاحب فرما چکے کہ یہ آٹھوں دروازے سے ان کے نام لیا جائے گا اور یہ آٹھوں دروازے سے داخل ہوں گے اب دیکھیں کتنا خوشخبری ہے بھائی ہم لوگ سوچے کہ ایک ہی دروازے سے اللہ پکارے تو ٹھیک ہے یہ جیسے کہتے ہیں لیکن آٹھوں دروازوں سے یہ تو وہ انسان ہوگا جو زیادہ پرہیزگار اور ہمنے کی کرتا ہے صرف ایک دو کی پر اکتفا نہیں کرتا ہے بلکہ فرائض کے ساتھ علماء کہتے ہیں جو زیادہ نوافل کرتا ہے یہی مستحق ہے حتیٰ کہ باب الریان رمضان میں بہت سے لوگ یہ غلط تفسیر کرتے ہیں حدیث محتاط کہ جنت میں ریان روزے داروں کے لیے ہر روزے دار کے لیے نہیں کیونکہ جو روزہ رکھ سکتا وہ نہیں رکھتا وہ تو تھوڑی ان کا نام پکارا جائے گا بلکہ یہاں سے مراد علماء کہتے ہیں کہ فرض کے ساتھ نوافل کی اہمیت دیتا تو وہ روزے دار کا نام پکارا جائے گا اس دروازے سے تیسری انسان نیکی خوب کرے تاکہ ان کو بلایا جائے جا یہ جنتوں کے دروازے کے بارے میں اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے اور جنت کے دروازے کتنا چوڑا ہوگا انسان کتنا بھی تصور کرے دروازے کے نامتا ہے تو انسان وہ دروازہ تصور کرتا ہے جو دیکھتا ہے خوبصورت دیکھتا سبتا ہے وہی جنت کی نہیں جنت کے دروازے کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اللہ دن اب محمد ان بیسم اس جات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے انوری الجن لکم ابائی نمک کا تو حجر او کما بائی نمک کا <وَبُصْرَة> تو مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول قسم کھاتے ہیں کہ جنت کی چوکھٹ کے درمیان دروازہ آپ دیکھو دونوں چوکھٹ ہیں یہ دائیں اور بائیں دونوں کے درمیان اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہے اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر حجر یہ دمام اور اس کے اس سائڈ میں ایک شہر ہے اور یہ تقریباً مکہ اور حجر کے درمیان تقریبا گیارہ سے زیادہ کلومیٹر ہے 1100 یعنی کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ صرف دروازہ کی جورادی کی چوڑائی ہے یا جتنا مکہ اور بصرا بصرا شام میں ہیں بصرا نہیں بسرہ عراق ہے بصرا یہ شام میں ہے یہ شہر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مکہ اور بصری کے درمیان جو دوری ہیں تقریبا 1200 کلومیٹر دوری پہ ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جنت کے صرف دروازے کے چوڑائی ہے یہ جنت کے بارے میں اتا ہے اور اس کے زیادہ اور کچھ تفصیلات ہیں لیکن یہ مناسب ہے اور یہ جو ذکر کہا کہ اس پر اختفاء کرتا ہوں جہنم کے بارے میں ذکر کیا کہ سات دروازے ہیں لیکن اور اس میں بھی فرشتے ہوتے ہیں اور جہنم ان, کو ان کے لئے کھولا جاتا ہے لیکن اس کے اسما کیا ہے کچھ علماء اشتہاد کیے کہتے ہیں جہنم میں سات درجات ہیں اور ہر درجے پہ ایک دروازہ ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ ایک کہتے جہنم کے ایک دروازے کے نام ہے جہنم کی دروازہ ایک سعیر کے دروازہ ایک حطمہ کے دروازہ دروازہ ایک لفا ہے جیسا کہ درجات میں ابھی ذکر کریں گے نہیں یہ بھی صحیح اتنا ثابت نہیں ہے کچھ علماء کہتے درجات ہیں اور ہر درجے پہ ایک جہنم ہے کہتے کیونکہ اللہ فرماتے اللہ سے بات ہوا ابو آپ ہر باب جزء ام میں ایک خاص جزو کے لیے رکھا گیا جہنم کے اور یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی صحیح روایت اس سے معتمد روایت نہیں ہے تو جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور کافی لوگ اس سے داخل ہوں گے اور وہ لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے اور لوگ پریشان رہیں گے یہ جہنم کے کی کی دروازوں کے بارے میں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جنت کی در درجات کیا ہے جنت کے ایک درجہ ہے اور جہنم کیا ایک درجے پہ ہے نہیں یہ ایک درجہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ نیک مومنوں میں متقی اور مسلمانوں میں اب اگر دیکھو تو مسلمان بھی ایک طبقہ نہیں ہوتے اب دیکھو کہ کوئی متقی ہے کوئی اتکم تقوا کرنے والا ہے کوئی نماز پر اتفاق کرتا فرضوں پر اکتفاق کرتا ہے کوئی نوافل کے اہتمام کرتا ہے اور کوئی گھر میں نماز پڑھتا ہے کوئی مسجد میں پڑھتا ہے تو اس لیے جنت میں درجات ہے ہر ایک کو اللہ سبحان تعالیٰ حق اور اللہ سبحان اس کو کیا ہے جو مستحق کا وہی ثواب دیں گے اور اسی طرح جہنم بھی ایک درجہ نہیں ہے کئی درجات ہے آئیے دیکھتے درجات کس طرح ہے اور جنت کے اعلی درجہ میں کون لوگ ہوں گے ادنا درجہ میں کون لوگ ہوں گے اور جہنم میں اعلیٰ درجہ اور ادنا درجے میں کون لوگ ہوتے ہیں جہنم میں علماء میں اختلاف ہوا جنت میں کئی درجات ہیں علماء میں اختلاف ہوا اختلاف کا مطلب نہیں کہ لڑائی ہے مطلب ہے یعنی آرام ہے کچھ علما کہتی جنت میں سو درجات ہیں کیونکہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں کتنا درجات ہیں سو درجے ہیں ہر دو درجے کے درمیان آسمان اور زمین کے فاصلے کے درمیانی فاصلہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فل جنت میں جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے بعد برابر فاصلے ہے سب سے اعلی ترین درجہ کا نام فردوس ہے تو جنت کے یہاں حدیث میں آتا کتنا درجات ہیں سو درجات ہیں اور کچھ علماء کہتے نہیں جنات میں پرآن کی آیتوں کی تعداد کے برابر ہیں جو کہتے کہ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ قارے قرآن جو قرآن یاد کرتا ہے دنیا میں آج کل افسوس کے بعد قرآن کی اہمیت نہیں ہے کون قرآن یاد کرتا ہے بہت سے لوگ نمازی جو مسجد میں آتے ہیں فاتحے کے ساتھ چند صورت یاد ہے وہ بھی غلط انداز سے پڑھتے ہیں نہیں یہ ایسے لوگ کے لیے نہیں ہے یہاں جو قرآن میں ماہر ہے صحیح انداز سے پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں اور کیا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں بتایا جاتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم لوگ بچپن سے ہمارے والدین کی غلطی کا ہم لوگ نہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ والدین نے غلطی کی ہے تو آپ وہ غلطی اپنے بچوں کے ساتھ مت کرو یہ انگریزی پڑھانے سے اچھا دنیا کی تعلیم حاصل یہ پڑھانے سے اچھا آپ دینی تعلیم دو اور اس کو حافظ بناؤ اب دیکھیں اس کے کتنا درجات اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ جو یہ قرآن پڑھنے والے شخص کو پکارا جائے گا اور اس سے کہا جائے کہ قرآن پڑھو اللہ کے نزدیک جنت قرآن پڑھے گا اور آپ کے درجہ وہیں تک پہنچے گا جہاں تک آپ خاموش ہو جاؤ گے ایک آیت پڑھو اور ایک درجہ بڑھو تو جتنا آیت پڑھے گا اتنا ہی اونچائی پہ بڑھے گا اگر پورے قرآن کی تلاوت کر لے گا تو اعلیٰ درجہ پہنچ جائے گا اور جیسا کہ اگر چند آیات پڑھ کے پھنس جاتا ہے تو سمجھو وہ نچلے حصے میں رہے گا اور بالکل وہ اس دن تو پریشان رہے گا تو اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں قرآن کی آیات کی تعداد میں یہ جنت کے درجات ہے لیکن یہ بھی اتنا صحیح نہیں ہے وہ درجات الگ حفظ کے درجات الگ ہے وہ حافظوں کے درجات میں اونچائیں اور کمی ہوتی ہے لیکن جنت کے جو درجات ہے جو سب سے سمجھ میں ہے سو یہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اور بتایا گیا کہ, کہ ہر دو درجے کے درمیان یہ کیا ہے آسمان و زمین کے فاصلے کے درمیان ہے اور دوسرے حدیث ملا کے رسول فرماتے ہیں کہ دو, دو آسمان دو درجے کے درمیان سو سال کی مسافت کا فرق ہے یہ جنت کے درجات ہے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے اور جہنم میں کتنا درجات ہے جہنم میں درجات نہیں جنت کے بھی درجات کے بارے میں یہ حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ سوچو جنت اس نہیں ہے کہ ایک ہی منزلے پہ سب رہیں گے بلکہ ادنا لوگ اور اعلی لوگ کے درمیان دیکھو فرق کتنا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مشرقی اول مغرب حدیث اللہ کا رسول فرماتے ہیں جنتی لوگ اپنے سے اوپر والے محلات کے جنتیوں کو دیکھیں گے جو اونچے درجات پہ ہوں گے اور جی نیچے درجات والے ہوں گے اللہ کے رسول فرماتے ایسے دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے جیسا کہ دور آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی تارا چمک رہا ہے اتنا فاصلہ جنتیوں کے باہمی درجات کے فرق کی وجہ سے ہوگا اب دیکھیے ابھی ستارے جو ہم لوگ آسمان میں دیکھتے ہیں کوئی ستارے آپ دیکھو کتنا دور ہے مشرق یا مغرب کی طرف اب کیا سوچتے ہو کہ ہم کبھی وہاں نہیں پہنچ پائیں گے اور آپ کتنا بھی دیکھو بس یہ دیکھو گے کہ اجالا ہے چمک رہا ہے لیکن اس کی حقیقت کیا نہیں سمجھ پاؤ گے ایسا تو تمنا کرتا ہے کہ کبھی ہم پہنچ جائے تو جنت میں بھی یہی ہوگا کہ نیچے درجات والے اونچے درجات والوں کو اس طرح دیکھیں گے یہ کیوں کیونکہ یہ لوگ بہت ہی اوپر رہیں گے جنت والے بہت ہی اوپر رہیں گے اور یہ کم عمل والے یہ لوگ بالکل نیچے رہیں گے جیسا کہ یہ حدیث میں ہے تو اللہ کے رسول صاحب کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس بلند مقام پر انبیاء کے علاوہ اور کون پہنچے گا صحاب کرام کہے اللہ رسول رسول وہاں جائیں گے ہم لوگ کہاں پہنچ پائیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں پہنچ پاؤ گے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ لوگ ان درجوں میں ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول کی تصدیق کی یعنی وہ لوگ بھی ہوں گے جو مکمل صحیح طریقے سے اللہ پر ایمان لاتے اللہ کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں یعنی اگر آپ کے درجہ ایمان مضبوط ہے اور تقوی کرنے والے تو انشاءاللہ عام مومن بھی پہنچ سکتے ہیں اگر وہ لوگ کے ایمان مضبوط ہے ہم لوگ کی ایمان کار کتنا بھی کہیں گے مضبوط ہے اتنا مضبوط نہیں ہے ہم لوگ کے ایمان پھر بھی کمزور وہ نیک صالحوں کے ایمان اگر مل جائے تو ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی انسان کو دعا کرنا چاہیے اور حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے اللہ سبحان و اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں اللہ صنع دے سکتے ہیں یہ جنت کے ہے اور, جن اور یہ جاننا چاہیے جنت میں جتنا اوپر جاؤ گے اتنے ہی درجات اچھے ہوں گے اور جتنے نیچے آؤ گے اتنے ہی درجات یعنی پہلے والے درجات سے کم اچھا ہے اچھا تو ہوں گے لیکن اس سے کم ہوگا لیکن پھر بھی بہت ہی اچھا ہے اور جہنم کے بارے میں جہنم کا مسئلہ الٹا ہے جہنم اوپر کی حصہ سب سے کم عزاب ہے اس میں اور جتنا گہرائی پہ جاؤ گے اتنے ہی عذاب زیادہ بڑھتا ہے اور سب سے زیادہ عذاب پانے والے جو بالکل درجات درکات میں جو بالکل اتنیچلی حصے میں رہتے ہیں جیسا کہ یہ منافق لوگ رہیں گے یہ درجات کے بارے میں جہنم میں بھی لوگ الگ الگ ہوں گے کافروں میں بھی ایک طبقہ سب کافر لوگ نہیں ہوتے ہیں اب دیکھو کچھ کافر لوگ وہ لوگ کفر میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور معروف ہے کہ یہودی نسارا یہ بھی کافر ہے عرب بھی کافر ہے لیکن یہود و نصارے کے کفر مشرقوں کے کفر سے کم ہے ہندو لوگ جو آج کل موجود ہیں ان لوگ کے کفر یہود و نصارہ سے بڑھ کر ہے اس لیے ان لوگ یہ مشرک لوگوں کے عذاب اور ملے گا یہود الصارے کو بھی ملے گا لیکن ایسے لوگوں سے کم تو اسی لیے کافروں بھی بھی درجات ہے کچھ لوگ زیادہ کفر کرتے ہیں, کچھ لوگ کم کرتے ہیں تو ان لوگ کے حساب سے ان کے عمال کے حساب سے ان کو اللہ سبحانہ مطالعہ ان لوگ کو جہنم میں ڈالیں گے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے اور کچھ اور کہتے ہیں جہنم میں جیسے بتایا کہ درجات کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے درجہ جہنم ہے دوسرا سعیر ہے تیسرا ختمہ تیسرا لفا چوتھا لبا ہے پانچواں سقر چھٹا جہین اور ساتواں ہاویا لیکن یہ کچھ صحاب کرام کچھ تابعین کی اشتہار سے ہیں لیکن کوئی صحیح قرآن اللہ کے رسول سے کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ سب سے زیادہ عذاب پانے والے کون ہیں اور سب سے زیادہ جنت میں نعمت پانے والے کون ہیں یعنی کس طرح رہیں گے اور جنت کے ادنا درجات کیا ہے اور جہنم کے ادنا درجات کیا ہے پہلے جنت کی بات کرتے ہیں بتائیں گے کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس امت والے ہیں اور متقی جو لوگ جنتی جو لوگ غریب ہوتے ہیں یہ لوگ مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مہاجرین کے جو فقرا ہے وہ لوگ مالداروں سے کتنا سال پہلے جائیں گے کچھ حدیث میں آتا 500 سو سال پہلے جائیں گے کیونکہ جس کے بوجھ کم ہے جس کا امال یعنی جیسے برائی کم ہے اور جس کے زیادہ حساب کتاب اللہ اس سے نہیں کریں گے وہ لوگ پہلے جنت میں جائیں گے اور معروف کے ستر ہزار جو لوگ جنت میں پہلے جائیں گے وہ لوگ یعنی بغیر حساب کے جائیں گے وہ لوگ پہلے جائیں گے اور ان کے بعد وہی لوگ بھی ہوں گے کچھ لوگ اور مزید ہیں جو لوگ یعنی حساب کتاب ان لوگ سے نہیں لیا جائے گا یہ کچھ مسائل اگلے دروس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے لیکن یہاں جنت میں اعلیٰ درجہ کیا ہے عام لوگوں کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے فردو سے اعلیٰ اللہ کا رسول کیا فرماتے ہیں انہ اعلی جنت اوسط کہ جنت کے اعلیٰ درجہ اور یعنی اوسط حصہ ہے. پتا گیا کہ آر جن یعنی جنت کے اعلی درجہ ہے اور اوسط کے مطلب دو مطلب ذکر کیا گیا اوسط کے مطلب یا تو یعنی سب سے بہترین اوسط اس کو کہتے کبھی کہ عربی میں جو سب سے بہترین ہو سب سے عمدہ یا تو اوسط کے مطلب یہ ہے کہ بیچ حصے میں شیخ اسلام طیب اس کی تفسیر کرتے ہیں جیسا کہ گنبد کی شکل یہ کنبا ہوگا جو جنت الفردوس ہے وہ گنبد کی شکل میں اس لیے سب سے اونچا اور سب سے کیونکہ گول رہتا تو اس کا سب سے اوسط حصہ ہے حال جنت الفردوس یہ تمام لوگوں کے لیے سب سے اعلی درجہ ہے اور جیسا کہ حدیث اللہ کے رسول پڑھی گئے کہ اللہ کے رسول جب فردوس جب جنت کے سوال کرو تو فردوس اعلیٰ کے سوال کرو اور اللہ فرماتے ان المطق ان الدین عام جن لهم جنت الفردوسی لکن جنت الفردوس ہوگا اور لیکن یہ تمام لوگوں کے لیے لیکن رسول اللہ انبیاء کے درمیان سب سے اعلی درجہ کیا ہے اور اللہ کے رسول کے لیے وسیلہ ہے وہ کے درجہ یہ وسیلہ نہیں جو توسل لو کرتے ہیں وسیلہ ایک درجہ ہے اور یہ صرف ایک ہی بندے کو ملے گا پورے جنتی لوگوں میں سے صرف ایک ہی نبی کو ملے گا اور ایک ہی بندے کو ملے گا اسے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں قیدا سمعتم تم جب تم لوگ موزن کے موزن کو سنو کہ اذان دے رہا ہے تو کیا کرو فقول و اصلم اقول تو جس طرح موزن کہتا ہے تم لوگ بھی اس طرح کرو آج کل لوگ تو سنت چھوڑ دیے۔ اذان میں تقریباً پانچ سنتیں ہیں ہم لوگ تو چھوڑ دیے آج کل صرف اتنا ہی اکثر لوگ جانتے ہیں کہ محمد رسول میں بوسہ لینا ہے اور اذان سے پہلے یہ جیسا کہ اللہ کے رسول سسن پر درود بھیجتے ہیں یہ تو غلط ہے الفاظ سنتیں ہم لوگ چھوڑ دیے کیا ہے بے مختصر انداز سے ذکر کرتے ہیں. پہلے سنت یہ ہے اللہ کے رسول پرمت عقول مثل اسلامہ اقول جب مزین اذان دیتا جو الفاظ کے تھا وہ انداز سے کہو کچھ روعات میں آتا ہے کہ جب اشد اللہ علیہ اللہ اشد محمد رسول اللہ کہے تو کیا کہنا کے پہلے سنت ہے دوسری سنت کیا ہے اگر وہ اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ تو سنتے ہیں تین انداز سے جواب دینا ہے یا تو یہ کہو وہ اللہ اشد الا اللہ اللہ محمد رسول رحیت اللہ رب اسلامی دینا یہ دعا پڑھو اللہ کے رسول پماتی جو اس طرح کہتا ہے اس کے لیے نہیں اس کے ساری گنا چھوٹی گناہ معاف کیا جاتا ہے اگر اتنا نہیں کہہ سکتے ہو تو یہ کہنا اشد آنا اشد کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں میں بھی گواہی دیتا ہوں اور اگر اتنا بھی مشکل ہے تو وہ آنا وہ آنا کہ رسول فرما عزیز میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کبھی معذم کو سنتے تھے تو جب اشد اللہ اللہ الہ اللہ کہتا اشد اللہ آنا وہ آنا میں بھی میں بھی, بھی. انسان یہ کم سے کم کہو, یہ دوسرے سننا ہے کوئی نہیں اکثر لوگ نہیں کرتے ازن لوگ بس ٹی وی بند کر دیں گے یا عورت دوپٹو اڑ لیں گے یہ تو سب غلط ہے بھائی عورت کو اذان کے بعد کیوں ڈھکتی یہ تو کہاں سے آیا تیسری یہ ہے سنت یہ ہے کہ انسان اذان کے بعد ختم ہونے کے بعد یہ کہو اللہ مسل محمد ولا علی محمد کماسلیہ آل اللہ کے رسول پر درود بھی جو حدیث میں ہے اور چوتھی یہ ہے یہ کہو اللہ مربا دعوت و سلاۃ القام آتی محمد انصیلت الفضیلا الا محمد صلی اللہ محمد صلاح وسلم کو وسیلت کے رطبہ دو وسیلت کے درجہ دو وہ اور یہ فضیلت کے درجہ دو اور مَقَامًا مَحْمُودًا مقام محمود ان الدوادہ اور اس کو مقام محمود میں بھی دو اور مقام محمود انشاءاللہ شفاعت کے بارے میں اس سفارش کو کہتے ہیں وسیلہ الگ ہے مقام محمود الگ ہے تو کتنا سنت ہوئی پانچویں کیا ہے اذان اور اقامت کے درمیان دوبارہ ٹی وی مت چلاؤ دوبارہ یہ ڈبٹا مت ہٹاؤ بلکہ دعا کرو اللہ کے رسول فرماتے آزاد اور اقامت کے درمیان یہ وقت مقبول ہے دعا اگر کوئی بندہ دعا کرتا تو انشاءاللہ قبول کریں گے آج کل کوئی نہیں جانتا محمد رسول آتا تو انگلے چومیں گے اور اس کے بعد فری ہو جائیں گے نہیں یہ پانچ سنتیں صرف ایک چند عبادت چند منٹ کی عبادت ہے آپ اگر کر لوگے اتنا فضیلت ملے گی اللہ کے رسول حدیث فرماتی جب معذین کو سنو تو جس طرح کہتا ہے تم بھی کہو پھر تم لوگ مجھ پر درود بھیجو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیونکہ جب ایک کوئی ایک بار بھیجتا ہے تو اس کے لیے دس رحمتیں نازل ہوتی ہے پھر وہ اطمہ صلی اللہ پھر میرے لیے وصیلت کے سوال کرو اور یہ وسیلہ یہ جنت میں کچھ حدیث میں آتا ہے وہ ارجو ان اکون انہو اللہ کے رسول فرماتے کہ ایک وسیلہ ایک درجہ ہے اللہ کے صرف ایک بندے کو ملنے والا ہے اور مجھے امید ہے کہ مجھے مل جائے حدیث میں ایک دوسری امام احمد کی جو روایتی مسلم کی روایتی امام احمد کی جو روایت ہے لوگوں نے مطلب نہیں ہے وسیلہ یہ ہے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ وسیلہ جو ریا رت ہے جو عام کے لیے ہم لوگ اذان میں طلب کرتے ہیں یہ کیا ہے آپ نے فرمایا جنت میں اعلیٰ ترین درجہ ہے جو صرف ایک آدمی کو حاصل ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا تو جنت کے درجات میں سب سے اعلیٰ تردوس ہے لیکن یہ الگ درجہ ہے جو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی شاء اور جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتا ہے طلب کرتا ہے تو اللہ کے قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کے لیے سفارش کریں گے وسیلہ حلطلح شطاعت جو میرے لیے وسیلہ طلب کرتا میرے شفاعت اس کے لیے یعنی واجب ہو جاتا ہے اگر وہ موحد التوحید والا ہے تو یہ جنت میں اعلی درجہ اور ادنا درجہ جنت میں کون لوگ ہوں گے جنت میں ادنا درجہ وہ ہوگا جو بعد میں جہنم سے نکلے گا اللہ کے رسول اس کے بارے فرماتے ہیں دیکھیے سب سے کم درجہ سب سے کم درجے میں جنت میں جو ثواب پانے والے یہی شخص دیکھیے اگر انسان اتنے ہی پا ہے آج کل تو کافی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں کیا ہے پہچانتے نہیں کہ یہاں دنیا میں پہچانتے ہیں یعنی مطلب اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا اللہ کے رسول کو دکھایا گیا بتایا گیا ہے کون ہے وہ شخص کونوں کے بل گسٹتا ہوا جائے گا یعنی جب جہنم میں جائے گا چل جائے گا اتنا اس کی طاقت ختم ہو جائے گی کہ وہ چل کے نہیں جا سکتا جنت بلکہ کیا کرے گا وہ کوڑے یعنی بیٹھ کے گھسیٹے گا جنت جانے کے لیے یعنی بری طریقے سے جائے گا کیونکہ حدیث میں ایک آتا ہے کہ جنتی لوگ سارے لوگ جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو سارے بدن اٹھ کر جل جاتا سوائے چہرہ اور کچھ رواج میں آتا سوائے سجدے کی جگہ سجدے کی جگہ جب مسلمان سجدہ کرتا وہی باقی رہے گا جہنم نہیں جلے گا اور جو سجدہ نہیں کرتا ہے وہ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جنت سے نکلنے کے مستحق تو نہیں جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا لیکن جو سجدہ کرتا ہے اور برائیاں کرتا ہے جہنم جانے کے بعد سب کچھ جل جائے گا سوائے پیشانی تو اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ بندہ جو آخری میں جہنم سے نکلے گا وہ شخص کون کو کونہ کے بل گھسٹتا ہوا جائے گا کولہا نسا کے پیچھے حصہ ہے تو دیکھے گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ جما رکھا ہے جب جنت میں چلا جائے گا داخل ہو جائے گا تو ایسے ان کو نظر میں آئے گا کہ جنت فل ہوگی اور سارے لوگ اپنے اپنے جگہ لے لیے پھر وہ کیا کہے گا اس سے پوچھا جائے گا تمہیں وہ وقت یاد ہے یعنی وہ جب جنت میں چلے جائے گا اور اس طرح دیکھے گا تو اس سے ان کو یاد کیا جائے گا فرشت یاد دلائیں گے اللہ یاد دلائیں گے تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے آرس کرے گا ہاں یاد ہے چنانچہ اس سے کہا جائے گا خواہش کرو یعنی تم جنت کے دروازے پہ, پہ پہنچ گئے اب خواہش کرو یعنی تمہیں جنت میں کیا کیا چاہیے اور جنت دیکھ لے کہ سب ہے لگ رہا ہے اللہ کے رسول فرماتے چناچے وہ خواہش کرے گا پھر اسے کہا جائے گا تیرے لیے تیری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے اور دس دنیاوں کے برابر مزید بھی تمہارے لیے جگہ ہے ارے وہ تمنا چن نمت تمنا کرے گا تو اللہ کے رسول شاسن فرماتے کہ ان کے لیے ایک وہ چیز نہیں دیا جائے گا بلکہ دس ڈبل ان کو دیا جائے گا اور کچھ روایت میں دنیا کے سب سے بڑھ کر جو بادشاہ ہے اس کے ڈبل تبل بلکہ دس ڈبل اس کو دیا جائے گا یعنی بہت ساری نعمتیں ہے جو دنیا کے بادشاہ بھی نہیں پاتا ہے وہ شخص عرض کرے گا جب اللہ اس طرح کہیں گے تو وہ حیران ہے گا تو ابھی جہنمی چل رہے تھے کیسے اتنا زیادہ دیا جائے گا تو وہ عرض کرے گا اے اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مزاق کرتا ہے یعنی اللہ سے کہنے لگے اے اللہ تم ہم سے مزاق کر رہے ہو یعنی وہ سمجھے کہ اللہ سماہ اللہ اس طرح بات کر رہا ہے جو حقیقت نہیں ہے کیونکہ وہ اس طرح یہ بات تصدیق نہیں کرتا کہ ہم اس اتنا اللہ سماطال میرے ساتھ کرم کریں گے اللہ کا حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ یہ ارشاد فرما ہوتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھے اللہ کے رسول کی یہ دانت جو آگے والے دانت دکھنے لگے اللہ کے رسول اس بندے پر ہنسنے لگے کہ کس طرح جنت میں چلے گئے اور تصدیق نہیں کر رہا کہ مجھے اتنا نعمتیں مل رہی یہ آخری بندہ جنت میں جائے گا سب سے کم درتبہ یہی ہوگا اور اس سے باقی سوچو اس سے زیادہ اللہ سبادر باقی لوگوں کو دیکھیں دیں گے ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح قادر ہوں اور یہ مسلم کی روایت حدیث صحیح تو یہ جنت میں سب سے در کم درجہ والا یہ اللہ سبادر اتنا زیادہ نعمت دیتی یہ جنتی کے بارے میں اب جہنمی کے بارے میں جہنم کے مسئلہ الٹا ہے جنت میں سب سے اعلی درجہ سب سے اچھا اور سب سے ادنا درجہ سب سے یعنی جنت کے اسے کم اچھا ہو باقی لوگ باقی حساب سے دنیا کے لیکن نہیں کہیں گے استفولہ کم اچھا لیکن بہت ہی اچھا لیکن اوپر والا سب سے اچھا اور دنیا جہنم کے بارے میں سب سے نیچے حصہ سب سے خراب اور اوپر حصہ سب سے کم سب سے کم جہنم میں عذاب پانے والے کون ہیں کوئی بتا سکتا ہے اس کو پانی دے دے ابو طالب ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ سب سے زیادہ کم عذاب پائیں گے لیکن وہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ عذاب زیادہ ان کو ملنا چاہیے کہ کم ملنا چاہیے آپ لوگوں کو کیا رائے ہے اس کو اگر حقیقت اگر اللہ سبحان و تعالی اس کے بدلہ لینا چاہتے تو اللہ اس کو سب سے زیادہ اس کو عذاب دینا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابو جہل سے بھی زیادہ ان کو عذاب دینا چاہیے تھا کیوں کوئی کہ وہ اللہ کے رسول کے تو مدد کیے تو مدد کیے لیکن اتنا سخت دل اس کا تھا کہ سوچو کہ اس کے گھر میں اللہ کا رسول قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسی کے گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے سامنے سب کچھ موجود ہے یعنی ابو جہل کہیں گے تو چلو وہ زد میں تھے وہ تو کہتا کہ میر محمد میرے کوئی اسے اس رشتے داری نہیں ہے ضد میں تھا اور ان کے گھر میں کہاں فرشتے نازل ہوتا تھا کہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی ابو طالب کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی فرشتے نازل ہوتے تھے سب کچھ دیتے یہاں تک کہ ابو طالب یقین کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نبی ہے بلکہ کچھ روایت میں آتا کہ وہ حضرت علی اور جعفر کو حکم دیتے کہ تم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ لیکن اپنے بارے جب آتی تو کہتے نہیں ہم نے ہم بلکہ کہتے کچھ روحات میں آتا ہے اس نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا کہ مجھے جہنم صبر ہے لیکن یہ آر صبر نہیں کہ لوگ کیسے کہیں گے کہ اپنے بگیچے کے دین پہ آگے تو اتنا سخت دل کون ہو سکتا ہے اگر کوئی اور ہوتا اور اسی کے سامنے فرشتے نازل ہو تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے صبح شام تو وہ اور اللہ کے رسول کے ایمان اور تصدیق اور قوت اور عزم دیکھتے پتھر اگر پتھر بھی کل جاتا لیکن یہ ابو طالب اتنا سخت تھی یہی میں جو بات کہتا ہوں بہت کو ہو خراب لگ گئی یہ اللہ کے رسول خود ہی فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے ابد عباس یہ, یہ جہنم کے سب سے ادنا یعنی سکم عذاب پانے والے اور یہ سب سے اونچے حصے پہ رہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس آئے عباس ابو طالب کے چھوٹے بھائی تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے کی رسول کیا تمہارے چچا جو ابو طالب تھے یہ آپ کے حمایت کرتے تھے آپ کے ساتھ دیتے تھے کیا آپ اس کے کچھ فائدہ پہنچاؤ گے قیامت کے دن اللہ کے رسول نے کہا نعم، ہاں، فی من نار، یعنی وہ نہ جہنم کے اعلی حصے میں رہے گا اگر میں نہ ہوتے اور میں سفارش نہ کرتے لکانا من منام تو جہنم کے سب سے ادنا حصے میں رہتا اور سب سے گہرائی پہ رہتا یعنی عذاب اس کو سب سے زیادہ ملتا لیکن میرے وجہ سے میرے سفارش کے وجہ سے وہ اعلیٰ درجے پہ آ گئے. اب سوچے کہ اللہ کے رسول اس, کو اس کے پاس آئے اللہ کے رسول جب بھی ابو طالب کے جان نکلنے لگی تو اللہ کے رسول کے بغل میں آ کے بیٹھے اور اللہ کے رسولوتے ہوئے کہنے لگے عم <سؤال> اے میرے چچا آپ صرف لا اللہ کہہ دو زبان سے ایک بار کہہ دو یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کے نبوت کے تقریبا۔ یہ 10 سال بعد ان کے اتقال ہو دس سال میں ایک بار لائرہ نے پڑھا تو اللہ کا رسول نے یہ کہتے کہ ایک بار پڑھو میں اس سے میں تمہارے لیے سفارش کروں گا بس اتنے یہ پڑھو اور وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا کہتے نہیں کیسے آپ آخر وقت چھوڑ دوگے لوگ کیا کہیں گے تو یہ کہا کہ مجھے جہنم صبر ہے لیکن عار صبر نہیں کچھ رواب میں اقول کہتے فضلت النار علی العار کہ میں جہنم میں پر راضی ہوں لیکن عذاب آخرت پر نہیں اور جب اس کے انتقال ہوئے تو اللہ کے رسول روتے ہوئے وہیں سے نکلے اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول اصلم اس کے بعد اللہ کے رسول کے بھی تکلیف ہوئی اللہ کے رسول بھی اس کے تدفین میں نہیں گئے حضرت علی کے اسے کہا کہ اپنے باپ کو لے کر جا کے کہیں دفن کر دو اور اللہ رسول کے رسول کی تقفین بھی نہیں تھے جب حضرت علی تکفین کر کے آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کیونکہ آپ مشرک مشرق کو تدفین کی ہے جا کے غسل کر لو یہ آج کل پھر بھی افسوس کی بات ہم کے ملک میں کیا ہے خاصد بریلوی لوگ کہتے ہیں ابو طالب تو جنتی ہے اور وہ جنت میں جائے گا تو یہ حدیثوں کو کیا کرو گے جو بخاری مسلم میں بھری ہوئی ہیں یہ ایک حدیث ہے دوسرے حدیث ملا کر رسول فرماتے ہیں ابو سعید خود کہ جہنم میں سب سے کم عذاب پانے والا کیا ہے بنا علین من نار اس کو یعنی جوتا پہنایا جائے گا جہنم یعنی آگ کے جہنم یہ جوتا پہنایا جائے گا یہ اگلی دماغ نالی یعنی جوتے گرم ہونے کی وجہ سے اس کے دماغ بھی کھولے گا یہ مسلم کی روایت ہے اور حدیث صحیح ہے اور حدیث نعمان کے حدیث جمرطان جم یعنی ایندھن رہے گا پاؤں کے نیچے یہ سب سے کم عذاب پانے والا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہے پاؤں میں پاؤں کے نیچے صرف عذاب رہے گا پورے بدن پہ نہیں اور اس کی وجہ سے اس کے سر کھولے گا یا ابو طالب کو سب سے کم عذاب ملے گا اور سب سے اعلی اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں سب سے اعلی کون ہے یہ منافق لوگ ہیں ان المافقینار من کے منافق لوگ یہ جہنم کے ادنا حصے میں رہیں گے منافق کون ہے کہ تقریباً ایک سال پہلے جب نفاق کے بارے میں بات ہوئی تھی کسی کو ہو سکتا یاد نہیں ہے نفاق دو قسم اکبر اور اصغر اصغر اکبر جو عقیدے میں ہوتا ہے اور یہاں سے مراد عقیدے میں یعنی جو اسلام سے نفرت ہے نفرت کرتا ہے لیکن ظاہری مسلمان سب کے سامنے ہوتا ہے یہ جنت کے درجات کے بارے میں اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم کی خاصن کون ہے آخری دو مسئلہ تقریباً ذکر کریں گے جنم اور جنت کے خاصن کون ہیں جنت اور جہنم کے خاصن فرشتے ہوں گے لیکن جنت کے بارے میں تو فرشتے ہوں گے معروف ہیں اور حدیث قرآن کے آئے تو وسیق اللہ جنت یہ جنتی لوگ وہ لوگ جنت کی طرف یعنی گروہ کے طور پر وہ لوگ آئیں گے پھر حت ماں جا ہے جا اہ قالحت و خزانہ یعنی جنت کے خازن لوگ کہیں گے اور متقین ہے اور اعتبار میں آتا ہے کہ فرشتے ہر دروازے داخل ہوں گے سلام کرتے ہوئے نکلیں گے تو جنت میں فرشتے ہوں گے وہ لوگ موجود رہیں گے لیکن جنت کی خاصن کون ہے ذمہ دار کون ہے حدیث قرآن میں کہیں نہیں آتا لیکن اکثر عقیدے کی کتابوں میں ردوان اس کا نام رکھے کہتے ردوان خاصن ہوا اشبرقی علماء نے اس کو ارے بالکل مسلم بات کہہ دی لیکن کہیں دلیل نہیں ہے اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جنت کے خاصن کے نام ردوان ہے جیسا کہ اسرائیل کے بارے میں موت کے بارے میں فرشتے کے جو موت ہو جو موت کے فرشتے ہوتے ہیں اس کے نام اسرائیل نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ دلیل نہیں ہے اسی طرح ردوان بھی جنت کے خاصن کے نام نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے اگرچہ بہت سے علماء ذکر کرتے ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں ہے یہ جنت لوگ کے لوگوں کے لیے ہے اور جہنم میں کتنا کون لوگ عذاب دیں گے فرشتے ہوں گے وہی وقالت جہنم میں بھی خازن ہوں گے اور عذاب دینے فرشتے ہوں گے اور وقال الدین قرف وقال الدین فنار علی خزنت جہنم چاہیے کافی لوگ اپنے خازن جنت میں جہنم میں جو خازن فرشتے ہیں اس سے بات چیت کریں گے کہ اللہ سے کہہ دو کہ ہم کا عذاب کم کر دے تو یہ دلیل کے عذاب دینے والے کون ہیں فرشتے ہیں لیکن یہ فرشتے ان کے نالقب کیا ہے زبانی علما کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں سند اس ہم زبانیہ کو بلائیں گے اور کچھ علما کر جہنم میں کئی فرشتے ہوں گے ہزاروں ہوں گے لیکن اس میں جو سردار ہوں گے خازن اہم کتنا ہوں گے نو انیس ہے 19 نائنٹین ایک نو اللہ کے کی رسول کیا دلیل ہے قرآن کی آیت ہے علیحا کس آتا کہ اس پر جہنم پر انیس یعنی فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے اور انیس میں سب سے اہم کون ہے مالک ہے مالک یہ جہنم کے خازن ہے اور سے ثابت اللہ پرماتو انا دو مالک کلی انبک کافی لوگ اے مالک اپنے رب سے کہہ دے کہ ہم لوگ کو فنا کر دے ہم لوگ کو ختم کر دے یعنی نکی نکال کے جنت لے جائے ہم لوگ کو بالکل ختم کر دے نام مٹا دے لیکن اللہ فرماتے قالآ ان کے کہ تم لوگ ہمیشہ کے لیے رہو گے یعنی اس میں کبھی نہیں نکلو گے تو جہنم کے خازن مالک ہے اور اس کے ماتحت یعنی لوگ نو اور اصل ہے اور باقی اور فرشتے ہوتے ہیں آخری جو سوال ہے آخری مسئلہ کہ جنتی لوگ کون ہیں کتنے قسم کے ہوں گے اور جنتی جہنم میں کتنے لوگ ہیں یہ میں طبقات میں ذکر کروں گا کہ کون اچھا کون برا اس میں کئی لوگ ہیں الگ الگ سب سے اچھے لوگ سابقون ہے سابقون یہ بالکل اوپر رہیں گے یہ ابرار یہ ابرار رہیں گے اور کچھ جنتی لوگ کے بھی درجات ہے لیکن جنت میں داخل جو موجود رہیں گے تین قسم کے لوگ ہیں ایک قسم کے لوگ جو شروع سے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ بتائیں کہ جیسا کہ پل سے جیسا کہ وہ لوگ پل پار کریں گے کوئی جلدی کے ساتھ کوئی تیزی کے ساتھ کوئی کم لیکن آخر شروع ہی سے جنت میں جائیں گے وہ لوگ جہنم کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے اور یہ لوگ بہت زیادہ ہیں جو جنت میں جائیں گے اس میں جو نیک صالح متقین جو دنیا میں ہیں اور کبائر کے ارتکام نہیں کرتے ہیں یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے وہ لوگ فوراً جنت میں جائیں گے اور یہ لوگ بھی متفاوت ہیں یہ بھی لوگ کئی درجات ہیں جیسا کہ بتایا گیا حدیث میں دو درج پہلے کے لوگ جو پار کریں گے پل کو اپنے ایمان کے حساب سے پل پار کریں گے کچھ لوگ بجلی کے کڑک کے برابر اور کچھ لوگ ہوا کا اور کچھ لوگ گھوڑے کے دوڑ یعنی یہ دا, گھوڑے کی تیزی اور کچھ لوگ اور کم تو اسی ایمان کے حساب سے تو اسی لیے وہاں بھی درجاتے لیکن بہت سے لوگ شروع سے یہ لوگ سب شروع سے جائیں گے اور دوسرے قسم کے جنتی لوگ وہ ہیں جو جہنم میں جانے کے بعد جنت میں جائیں گے ان کو کیا دیا گیا جہنمی ہی لوگ ہیں اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جو لوگ کبائر کے ارتکاب کرتے ہیں سود کھاتے ہیں زکات ادا نہیں کرتے ہیں چوری کرتے ہیں یا کسی کو تہمت لگاتے ہیں یعنی جتنا برائی کرتے ہیں لیکن توحید پہ ہے شرک پہ نہیں اگر شرک پہ ہے تو نہیں جائیں گے جنت میں لیکن توحید پہ ہے اور برائی بھی کرتے ہیں کباڑی ضرور کرتے ہیں یہ لوگ شروع میں جہنم میں جائیں گے پل میں چڑھنے کے بعد کچھ دور تک چلیں گے پھر یہ جو جو ہوں گے چاروں طرف ان کو گھسیٹ لیں گے اور ان کو گرا دیں گے پھر جہنم میں گریں گے یہ لوگ اپنے امال کے مطابق وہ جہنم میں رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ تفصیل اگرے دروس میں ذکر کریں گے کتنا مدت ہے کس طرح نکلیں گے لیکن یہ لوگ دھیرے دھیرے اللہ سبحانہ و تعالی جب پاک ہو جائیں گے تو ان کو نکالیں گے سارا بدن جل جائے گا سوائے سجدے کی جگہ اور ان کے لقب جب جنت میں جائیں گے تو لقب کیا ہوگا جنتی لوگ جو اصلی جنتی ہیں جو شروع میں جائیں گے ایسے لوگوں کے لقب کیا دیں گے جہنمین کہیں گے یعنی یہ جہنمی بھائی آگے جہنمی لوگ ہیں. پھر بھی یعنی پاک ہو جائیں گے لیکن ایک لقب خراب ان کو تو ملے گا تو ان لوگ کے لقب جہنمین ہو جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے تو یہ دو قسم ہو گئے یہ دونوں قسم دنیا میں تھے اور جنت میں جائیں گے تیسرے قسم یہ بتایا گیا پہلے دو قسم جنت اور انسان دونوں ہوتے ہیں. تیسرے قسم جو دنیا میں کبھی نہیں رہے ان لوگ کو اللہ سبحانہ و جنت ہی میں پیدا کریں گے اور یہ تقریبا۔ تین قسم کے لوگ ہیں ایک قسم کیا ہے ایک وہ حرل ہے حور العین جو, جنت جو خوبصورت بیویاں ہوں گی ہر جنتی کو دو ملیں گے ان شاء یہ اگلے درس میں ذکر کریں گے کم سے کم دو اور اس سے زیادہ بھی مل سکتی ان لوگوں کو اللہ تخلیق جنت میں کریں گے یا تو کر چکے ہیں یا تو کریں گے ان لوگ بہت خوبصورت حسین عورتیں ہیں یہ مومنوں کے ساتھ مومنوں کے لیے رہیں گے تو یہ ان لوگ کو اللہ جنت میں پیدا کریں گے انشا نہ اللہ و ان لوگوں عشاء اللہ ہی پیدا کرتے ہیں اور دوسرے قسم کے لوگ اس میں اختلاف ہے پہلے والے میں اتفاق ہے دوسرے جو لوگ ہیں الدان المخلون الدان المخل وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو جنت میں خدمت کریں گے یہ لوگ سیب کے اندر جو موتی ہوتے اسی طرح ان کو شکل ان کی خوبصورتی انوں کے اندر ہوگی یہ لوگ کبھی بڑے نہیں بڑے نہیں ہوں گے اسی حالت پہ رہیں گے جنت ان لوگوں کی خدمت کریں گے اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کچھ علماء کہتی یہ لوگ مسلمانوں کے اولاد ہیں اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ کافروں کے اولاد ہیں جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے کفر کے حالت میں مرے اللہ کی رحمت ہے کہ ان کو جنت کے خادم مرائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت سے علماء کہتے ہیں جیسے اسلام طیبہ کو ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ ہاں کافر کا اولاد ہو سکتا ہے خدمت کرے لیکن یہ لوگ جو الزام المخلجن جو خوبصورت ان لوگ کو خاص اللہ جنت ان کو پیدا کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور تیسرے کون ہیں جو ابھی ذکر کیا گیا کہ جنت کی اتنا چوڑا حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اتنا ہی جگہ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں کچھ لوگ کو پیدا کریں گے تاکہ جنت اور بھر جائے تو یہ تین قسم کے لوگ کو اللہ جنت ہی میں پیدا کریں گے اور وہ لوگ دنیا میں نہیں تھے دولوں ان لوگوں کا کو کوئی بدلہ ہے لیکن جنتی لوگوں کی خدمت کے لیے اور ان کی مدد کے لیے ان کو تسلی کے لیے ان کی یعنی فائدے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو پیدا کریں گے تو جنت میں تین قسم کے لوگ ہیں اور جہنم میں دو لوگ ہیں بس ایک وہ لوگ ہے جو جہنم میں جائیں گے اور شروع سے گریں گے اور کبھی نہیں نکلیں گے یہ کون لوگ ہیں یہ کافر مشرق مرتد جو شرک پہ رہتا ہے کفر کے حالت پہ رہتا ہے مرتا ہے وہ کبھی جنت سے نہیں نکلے گا اللہ فرماتے ہیں حتی کہ کوئی مسلمان اس کا نام مسلمان ہے اور وہ شرک کرتا ہے کفر کے کام کرتا ہے غیر اللہ پر یعنی غیر اللہ سے طلب کرتا ہے غیر اللہ کے لیے عبادت کرتا وہ مشرک, مشرک ہے اور وہ جہنم, جہنم, سے جہنم سے نہیں نکلے گا قرآن کیا ہے فقط حرم اللہ جو شر کرتا اللہ کے ساتھ اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اللہ ان اللہ علیہ اکثر آئی و شرک جو, جو اللہ کے ساتھ شرکت کبھی مغفرت نہیں کرتا ہے اور یہ اکثر جہنمی لوگ ہوں گے اور دوسرے قسم کے لوگ وہی جو ذکر کیا گیا کہ جو شروع میں جنت میں جہنم میں جائیں گے لیکن جب لوگ پاک ہو جائیں گے گنا ختم ہو جائے گا ان لوگوں کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اور اپنے کرم سے اور اللہ کے رسول اصل وسلم بھی سفارش کریں گے لیکن یہ اصل تو اللہ کی رحمت ہے تو اللہ اسمادہ ان کو نکالیں گے یہاں تک کہ جس کے دل میں یہ جو یا ذرے کے برابر اگر ایمان ہو اور شرک نہیں کیا اس کو بھی اللہ جہنم سے آخر میں نکالیں گے کتنا سال بعد یہ اللہ کو بتائیں گی بالکل سڑ جائیں گے جہنم میں پھر ان لوگ کو اللہ نکالیں گے جہنم سے پھر ایسے لوگ کو جنت میں لے جائیں گے یہ توحید والے ہیں جو شرک نہیں کرتے ہیں مسلمان ہیں کفور لیکن بہت برائی کرتے ہیں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے پھر ان لوگ کو جہنم سے نکالا جائے گا یہ تقریبا جنت اور جہنم کے درمیان یہ بارے میں اہم باتیں کی گئی ہے اب ان یہ اس میں اس کے متعلق اس اور دو درس ہوں گے ایک میں جہنم بارے میں ذکر کریں گے کہ جہنم میں جہنمی لوگ کس طرح رہیں گے کیا کھائیں گے کیا پئیں گے انہوں کے لباس کیا ہوگا ان کے مسکن کیا ہوگا ان عذاب جو عذاب کے اقسام کیا ہوگا اور کس طرح رہیں گے کس طرح چلائیں گے یہ کچھ تفصیلات ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد جنتی لوگ کے حال ذکر کریں گے کس طرح جنت میں خوش رہیں گے کیا صفات ہے کیا اچھا ہے کیا نعمتیں پاتے ہیں اور کیا کیا اللہ سمات کو یعنی کیا کیا نعمتیں کون کون سے نعمت سے نوازتے ہیں یہ انشاءاللہ اگلے دو درس میں ذکر کریں گے اللہ سے دعا کہ اللہ واحطع ہم لوگوں کو عذاب جہنم سے ہم لوگوں کو بچائے اور ہم لوگوں کو نیکی کرنے کے, کرنے کے توفیق دے اور ہم کو بھی جنت نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسب اجمعین